وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله استميع جليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا يصلح لكم آمالكم وَلَغَفِرَ لَكُمْ وَمَن اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیو حاضرین مسجد یہ سورت الحضاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے یادین الله نتق اللہ بکول یوسل آم وفر لقم دنو بکم میرے بھائیو آج اصل خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اسلام نے بہت ہی زیادہ تاکید اور بہت ہی زیادہ زور دیا ہے کہ ہر مسلمان کا گھر جو ہے وہ اسلامی گھر بنے ہمارے معاشرے میں ہمارے گاؤں اور شہر میں جو بھی مسلمان گھر ہو وہ مسلمان نام کا نہ ہو بلکہ ایک مسلمان گھر ہو جس کے گھر کے اندر اسلامی طرد کی زندگی گزاری جا رہی ہو اسلام نے اس پر بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے کیوں اسلام خیر و برکت والا دین ہے اللہ رب العالمین نے اسلامی احکامات اور احکام اور اسلامی تعلیمات میں تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا آف دونوں کی بھلائیاں اور کامیابی اللہ نے رکھی ہیں اسی لیے رب العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیف کیا ہے کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ اس کا گھر اسلامی گھر ہو مسلمان کا گھر ہو ہر صحدہ ہے مومن کے نئی آن نئی شان اللہ اگر گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان مسلمان ایک ایسا اپنا گھر اسلامی گھر بنا کے رکھے کہ پاس پڑوس میں رہنے والوں کو احساس ہو کہ ہاں یہ مسلمان گھر ہے یہ ہاں اسلام کی پابندی کی جاتی ہے ہمارے گفتار ہمارے کردار ہمارے رویے ہمارے سروپ سے پڑوسی کو بھی یہ ہو کہ ہاں ہم سے اچھا یہ جیون رکھتا ہے اور ہم سے اچھا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے تو میرے بھائیو نبی علیہ السلاق اسلام نے ایک اسلامی معاشرے یا کسی گھر کو اسلامی گھر بنانے کی ابتدا جو کی ہے وہ بہت ہی بنیادی چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے گھر کی آبادی جو شروع ہوتی ہے وہ شادی سے ہوتی ہے انسان شادی کے موقع پر اپنا ایک مزاج بنائے اور اپنا ایک فیصلہ کر لے کہ ہمیں اپنے گھر کو ایک ایسی دیندار بیوی سے آباد کرنا ہے جو تقوا شار ہو دیندار ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنے کا شوق و جذبہ ہو شریعت کی پابندی کرنے والی ہو اگر ایسی عورت آپ کے گھر میں آئے گی تو دین لے کر کے آئے گی پھر آنے والی نسل جو آپ کی ہوگی وہ ایک دینی ماہور اور دینی معاشرے میں پرورش پائے گی اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری اور مسلم رہ اللہ حضرت ابو ابحرا رضی اللہ سے نقل کرتے ہیں اور بڑی حرکت دلائی گئی ہے جمالی ہاں ولیہ وین ہاں اللہ تلس و سلم فرماتے ہیں کسی عورت سے دنیا میں لوگ یا کوئی انسان جب شادی کرنا چاہتا ہے تو چار چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر کے وہ عورت پسند کرتا ہے تم سہول مقاطہ جبھی کوئی انسان شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے موقع پر وہ تیس چار خوبیاں ہوتی ہیں عورت کے اندر ان چار خوبیوں میں سے کسی نہ کسی ایک خوبی کو دیکھ کر کے مرد پسند کرتا ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے وہ کیا ہے نمبر ایک آج میں کبھی کوئی انسان کسی عورت سے شادی کرنا اس لیے پسند کرتا ہے کہ بڑی مال والی ہے دولت والی ہے یا اس کا باپ بہترین کاروباری مال دولت والا ہے اگر اس کی شادی کریں گے تو ہماری غربت دور ہو جائے گی یا یوں سمجھے اس پہ شادی کریں گے تو ہمارے پاس بیوی بی کی وجہ سے مال آ جائے گا کچھ لوگ تو عورت کے مال کو دیکھتے ہیں اب اس کے بعد دین ہو حالانہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں شمال ہیں. نمبر دو آمر شاط رمایا ولی جمع علیحا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ عورت کی ذات دیکھتے ہیں نہ سب برادری دیکھتے ہیں نہ دین دیکھتے ہیں, ہیں اور نہ بات اس کی شک صورت پر فریفتہ ہو جاتے ہیں بس یہ ہماری منتخب ہے یہ ہماری پسند ہے اب کچھ نہیں دیکھتے نہ وہ چھوٹا بڑا دیکھتے ہیں نہ مال و غورت دیکھتے ہیں نہ دین اور بے ہی دیکھتے ہیں بس دیکھتے ہیں بس انہیں شکل و صورت بھاگ رہی اور اس کو انہوں نے پسند کر لیا بس اسی پر وہ شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اب سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب کسی کی سورت سورت شکل کو اس نے جوان کو پسند کر لیا تو مسلم اور مسلم کبھی کتنے لوگ پرواہ نہیں کرتے یہ ہے دوسرا دوسری وجہ نمبر تین والے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی میں اس عورت کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں شادی کے لیے جو حسب نصب ذات اور برادری سے ذرا اونچے درجے درجے کی ہو اس سے کیا होता ہوتا ہے سوچتے ہیں برادری میں ہماری پیڑ अच्छी اچھی پوزیشن تو نہیں ہے لیکن یہ اونچے خاندان کی ہے ہماری سسرال وہاں ہو جائے گی ہماری بیوی وہاں سے آ جائے گی تو ہمیں بھی اس کے برک سے معاشرے میں عزت مل جائے گی کچھ لوگ اصم نسم اور पसंद اور برادری اونچے خاندان پسند کرتے ہیں نمبر چار کچھ بھولے بھالے جن کو لوگ سمجھتے ہیں، اس کو بے خوب سمجھتے ہیں کچھ بھولے بھالے جو ہوتے ہیں بیچارے وہ نہ مال دیکھتے ہیں نہ جمال دیکھتے ہیں نہ ساتھ برادری دیکھتے ہیں وہ دین صرف ہاں، عورت کے دین اور تقویٰ کو دیکھتے ہیں آپ نے ساتھ نمایا یہ چار چیزیں ہیں چار چیزوں میں سے نبی علیہ ایسا حضرت ابو راہ کو مخاطب کر رہے تھے اور حضرت ابو رہا بھی اس کے راہی آپ نے چار چیزیں بیان کی کچھ لوگ शादी کرتے ہیں عورت کے حسن کی की پر کچھ اس کے حسب نصب پر اور اس کے بال و دولت پر اور بہت گورے لوگ ہوتے ہیں جو عورت کے دین کو دیکھتے ہیں بے دین ہے تو نہ مال کی وجہ سے پسند آتی ہے عورت نہ حسن جواب کی وجہ سے پسند آتی ہے ساری چیزیں ہیں لیکن دین نہیں ہے تو عثمت کو پسند نہیں آتی ہے اور بے دینی کی بینا پر آپ نے فر فر بلا سی اے نوجوان اے مسلم مرد اگر تجھے شادی کرنی ہے تو تم کامیابی حاصل کر دو دین دار عورت سے شادی کر کے نبی رہی پراسن میں ایک دیندار عورت سے شادی کرنے کی رجبت دلائی کیوں اصل میں آپ اب رات جانتے ہیں آپ کا اگر ایک بیٹا آپ کی ایک بچی اگر غلط قسم کے دوستوں کے ساتھ کالج میں جاتی ہے غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے بیٹے اور کی ہمارے بچے کالج میں جاتے ہیں تو غلط دوستوں کی بنا پر ہمارا بچہ بگڑ گیا میرے بھائی وہ تو, تو چند گھنٹے آپ کی عورت آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی چند گھنٹے لڑتی ہے دوستوں کے ساتھ تو ان کی دوستی بھی لا دیتی ہے ایک بے دین عورت یا ایک دین دار عورت جس کے ساتھ آپ کو چوبیس گھنٹے ساری زندگی گزارنا ہے اس کے دین یا بے دینی کا اثر آپ کے گھر پر ضرور پڑے گا اگر بے دین عورت آئے گی تو بے دینی کا اثر ہوگا اور اگر دین دار آئے گی تو آپ کے گھر میں دین کا اثر ہوگا اسی لیے نویل دلایا کہ کس کے ساتھ تم کو زندگی گزارنا ہے ایک دن دو دن گھنٹے دو گھنٹے کا معاملہ ہے ساری زندگی کا معاملہ ہے تو اپنے گھر میں بے دین عورت نہ لاؤ دین دار عورت لاؤ تاکہ تمہارے یہاں ایک دینی ماحول بن پائے اسی لیے نبی رحیش کراسات امام احمد بن ہمن امام, امام ابن مادہ امام ترمیدی امام شاخ بہتی رہے محمد اللہ نقل کرتے ہیں ایک موقع پر اللہ ادا بے رکن بے مایت الاکن بے سہی اے مایت بے مروے مسلمانوں میں تمہیں بتاؤں کہ ایک مسلمان سب سے بڑی دولت ایک مسلمان سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا مار اور سب سے بڑی چیز خیر بھر کی جو حاصل کر سکتا ہے لوگوں نے کہا مرا جا رہا ارے اس میں رکو بے خیریت میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ ایک مرد سب سے بڑی چیز سب سے بڑی دولت اپنے کب اکٹھا کر سکتا ہے لوگوں نے کہا آپ ضرور بتائیں آر فرمایا المر ہے اے مسلمان اپنے گھر میں اور اپنے زندگی میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا خبانہ جو اکٹھا کرتا ہے آر فرما وہ یہ ہے گھر سے مال و دولت کم ہو تجارت اور کاروبار کچھ نہ ہو محنت مزدوری کرنے والا ہو لیکن اگر اس کے وہ اپنے گھر میں ایک دین دار پڑھی لکھی سمجھ رکھنے والی تکوا سے عورت اگر گھر میں آ گئی تو سمجھو کہ دنیا سب سے بڑی دولت اس کے گھر میں آ رہی ہے اس لیے ہر اس میں رخوش میں صحیح نے مار یقرے دل بھرو کہایا ادا نا تارا اب رت ہوا امرہ ہو ہوئی گا انہا حفرت ہو نیچ بیوی کی برکت بنا دیکھو ہو آپ فرماتی ہیں نیک بیوی کی برکت یہ ہوگی اگر تمہارے گھر میں ایک دیندار عورت آئی تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ ہو جب تم اس کو دیکھو گے نیک بیوی وہ ہے تکبا سی ہوگی دیندار ہوگی شوہر کے حقوق پہچانتی ہوگی بچوں کے حقوق جانتی ہوگی شوہر کے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتی ہوگی شوہر جب بھی اپنے بیوی کو دیکھے گا تو اس کا دل بار بار ہو جائے گا خوش ہو جائے گا کیوں بیوی کی وجہ سے اسے کوئی ٹینشن اور کوئی فکر نہیں ہاں ہے اور جب بھی شوہر کوئی بات کہتا ہے تو شوہر کی بات کو مانتی ہے اور اطاعت کر لیتی ہے اسی لیے نبی علیہ اللہ نے عورتوں کو اپنے شوہروں کے دادا کی بڑی تاکیف کی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ شوہر اگر بات کہے اور کوئی بات ہے کسی چیز کا حکم دے اس کا اگر عورت بجانا لائے تو وہیں سے اسلامی گھر میں ابار پیدا ہونے لگتا ہے نیا بیوی میں ناراضگی اور کشیدگی شروع ہوتی ہے اسی لیے آپ نے ساتھ نمایا نیک بیوی خوبی یہ ہے کہ نہ ہو جب بھی شوہر اس کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتی ہے نمبر تین یعنی تیسری بڑی خوبی یہ ہے, ہے, ہے عدم موجودگی میں اپنی عزت کی اپنے شوہر کے مال کی اپنے اوہار کی اپنے شوہر کے غیرت کی وہ عورت شوہر کے عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرتی ہے جو عورت شوہر کے ادب موجودگی میں تھی شوہر کی حفاظت اس کے عزت کی،, کی،, کی اس کے مار کی اس کے عونات کی جو حفاظت کرتی ہے وہی عورت سب سے بہترین عورت کرا دی گئی ہے کیونکہ میرے بھائیوں پورے گھر کا سارا میدان اسی وقت تک درست رہتا ہے ایک گھر میں اسی وقت تک سکون راحت بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہو سکتی ہے جب تک کی عورت اپنے شوہر کی منظور نظر بنی رہے اور عورت اپنے شوہر کا خیال رکھتی رہے اسی لیے نبی اللہ رہا حضرت امام امام احمد بر حمد اور امام ابو نویز اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے انس مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اللہ رہا فمایا وہاں بے فر جہاں وہاں تا آپ نے ساتھ نمایا جس دیندار سہیزدار عورت نے دنیا میں میں بیٹھتے ہوئے یہ چار عمل کر لیا وہ چار عمل کیا ہیں اندر مردم صاحب جب عورت پچا نماز کی پابندی کر لی میرے بھائیو ایمان کے پاس ایمان کے پاس سب سے بڑی کامیابی کی شرط جو ہے وہ پچاسہ نماز کی پابندی ہے اگر نماز میں خلن ہے اور نماز درست نہیں ہے تو انسان کا کوئی عمل کامیاب کی آپ کے دن نہیں بنا سکتا سنا ہوگا آپ لوگوں نے نبی حکا میرے ساتھ بناتے ہیں ملکی آمت افسراں سب سے پہلے جس نے کی کا اور انسان کے جس عمل کا سب سے پہلا حساب اللہ تعالیٰ لے گا وہ بندے کی زندگی کی نمازیں ہوگی آپ نے ساتھ ہمایا انسان اگر نماز میں انسان کامیاب ہو گیا تو نماز کے بعد تقریباً تمام کاموں میں آماد میں کامیاب ہوتا جائے گا اور اگر انسان نماز میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کے زندگی کے کوئی امال اسے کامیاب نہیں بنا سکتے تو پہلی سردار ساتھ بنایا ان نل مراد ہم اور نماز کی پابندی کر لے نمبر دو وہ سہمت شاہ اور ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے نمبر تین وہ حق اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر لے اور نمبر چار وہ سات بال رہا اپنے رب کہاق ادا کرنے کیا اس نے نماز کی پابندی کر کے روزہ رکھ کر کے اور کر کے اس نے اللہ رب العال کا جس نے فرما برداری کر لیا بھٹ کس عورت نے اپنے شوہر کے تحت اور فرما برداری کے ساتھ روزے نواز کی پابندی کیا آپ نے ساتھ سمایا اس عورت کا مقام رو کی اس عورت کو قیامت کے دن کے میدان میں اعلان کر کے بلایا جائے رہا تھا اور کہا جائے گا فلانا بھی فلان کہاں ہے جس نے زندگی میں نماز کی پابندی کیا ماہر رات کا روزہ رکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کیا تھا اور اپنے شوہر کے دا کو فرما پرداری کر رہی تھی کہاں ہے وہ عورت کھڑی ہوگی اور کہے کہ میں موجود ہوں اس وقت اندھا کارا کی جانب سے منڈی یہ جنگ کے جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں جتنے دروازے ہیں سب کو تیرے لیے کھول دیا ہے جس دروازے سے تی داخل ہونا چاہتی ہو اپنے مرضی سے تجربہ داخل ہو جا یہ بہت بڑی نعمت ہے صرف اس طرح پر کہ عورت اگر آپ کے گھر میں آئی تو آپ کی زندگی سن جاتی ہے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت ہوا کرتی ہے اس لیے میرے بھائیوں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلا عمل جو ہمارا ہے کہ گھر میں اپنے بیٹے اپنی بیٹی اور اپنے یہ اپنا معاملہ آ جائے تو دنیا کی ساری کو को کر کے سب سے پہلے को دین دیکھو اسی لیے خدیث اور سنا دوں نبی رہتا نماتے ہیں یہ بھی ابو رضی اللہ تعالم کے حدیث امام ابو داؤ امام محمد احمد محمد امام ترمی امام ابن المانیہ یہ سارے محدود نقل کرتے ہیں آپ نے ساتھ سنایا یہ دنیا کا سارا مبام اور تمہارے گھر کا پورا مبان اور یہ تمہارا امر امان اور یہ تمہارا گھر اسلامی ہے امر <سلام> امان کا خود تعمیر ہے جب تک دین دار رشتوں کی قدر کی جائے گی آپ نے ساتھ لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کے بھائی لڑکیوں کے ذمے دار جو عورتوں کے نکاح کے ذمے دار اولیا ہوا کرتے ہیں آپ نے ان کو خطاب کرتے ہی سنایا کو منتر دو نہ کہاں اے, اے بردو اور اے, باپ اے بھائی دو اور اے لڑکیوں کے ذمہ دار جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغام بھیجے پیغام کس نے بھیجا ہے ایک ایسے انسان ایک ایسے وغیرہ ایک ایسے نوجوان نے پیغام بھیجا ہے جس کا دین بھی ہے اور جس کے اخلاق درست ہے دیندار بھی ہے باقرات بھی ہے شریعت کی پابندی کرنے والا بھی ہے اگر کسی دیندار نے پیغام تمہاری دیکھی ہے بہن کا بھیجا ہے تو پس ہوئے جو ہو اس کے پیغام کو دور کر لو یہ اللہ دارا کی نعمت ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تمہارے ہاتھ چل کر کے تمہیں ڈیمت نہیں آئی ہے تمہارے یہاں چل کر کے آ رہا ہے دین تو ہے لیکن مال نہیں ہے دین تو ہے لیکن فرا معاملہ نہیں ہے اگر تم دیندار تھے اگر دیندار کا رشتہ ٹھوکرا دے تو وہ فساد تمہارے ملک کے اندر اس دنیا میں اس سرزمین پر فساد عام ہو جائے گا بنا کامیاں عام ہو جائے گی تمہاری لڑکیاں گھر سے نکل کر بھاگنے لگے گی اس لیے یہ سارا فساد اگر تم بند کرنا چاہتے ہو تو دین بار استاد ہے تو کبھی اس کو ٹھکرانا نہیں نعمت ہے اللہ کی نعمت کو ٹھکراؤ گے کرو گے تو اللہ تعالا کیا بات کر سکو گے تو میرے بھائیوں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ رشتہ کرنے کے وقت دیندار دیکھا جائے لیکن افسوس تد افسوس آئیں ایک آدمی کہتا ہے ہمیں دین دار رشتہ چاہیے لیکن دیندار کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت دنواد اور داس انداز گانا جو ہوتا ہو تو اس مجلس میں بھی شامل ہو جائے سمجھ گئے نا یہ دیندار گانا ہو بی کا تیار ہے اگر شری کا پا بندھ ہے حام سے بچہ ہے سچے بچے سے بچہ ہے حرام کاریوں سے بچہ ہے ناچ گانوں سے بچہ ہے اپنی بیوی کو پردہ کرانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں اتنا زیادہ تین دار سے ہی چاہیے دین روشن خیال <سؤال> چاہیے جو اس کے مرضی کے مطابق ہو اسی لیے سارا فساد پھیلا ہوا ہے میرے یہ فساد ان کبیر اگر ایسا رشتہ نہیں کرو گے دین کو ترجیح نہیں دو گے تو نتیجہ فساد کا ہوگا اماؤ کا فساد کہ ہوگا کدوبارت کہ ہوگا خوریزی کہوگا اس لیے اگر اما امان چاہتے ہو اور اپنا گھر اسلامی بنانا چاہتے ہو تو ہمیشہ دین کو ترجیح دو اللہ تعالی ہم سب کو کی توفیق نصیب فرمائیے الحمد للہ وقفا وسلم امباب دین دار عورت میں تو اپنے سوہر اسلامی معاشر اسلامی خاندان قوم اور کبیڈے کو سب سے بڑا تحفہ اگر ایک دین دار عورت دے سکتی ہے تو کیا ہوگی میرے بھائیوں شوہر کی ساتھ ہوگی شوہر کی فرما برداری ہوگی سچ شوہر کے اولاد بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوگی ہیں اور وہی عورت جو ہے کیونکہ آپ اولاد جانتے ہیں اولاد کا سب سے پہلا مدرسن ہوتا ہے اور ماں کا بات کی گود ہوا کرتی ہے ہم سارے ساتھی جانتے ہیں ہم تو صبح صبح سوئے رہے اور اٹھے ناشتہ کر کے اپنے کاروبار آفس میں چلے گئے اب شام کو پھر آئیں گے ہو سکتا ہے آپ کچھ سوچنا ہے کہ آپ کے بچے سوچ چکے ہوں اب بتائیں یہ پورے صبح سے شام تک وہ بچہ کس کے ہاتھ میں ہے بے تین ماں کے ہاتھ میں ہے یا دین دار ماں کے دوڑ میں ہے سوچنا پڑے گا اتنے دیر تک آپ کا بچہ بودھانا, کس میں ہے تقوی شہار بردار اللہ عورت کے ہاتھوں میں ہے بچے کو رکھتا ہے تو کہتی ہے تو کر کے جاؤ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ادب سکھراتی ہے سونے کی باری آتی ہے تو آئیں ہے یہ مرد نہیں کر پاتا یہ سارا کام عورت کرتی ہے اسی لیے میں نے کہا ایک بچے کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ بے بی ہو بعد میں ہوتا ہے ماں کا گوشت ماں کی گوشت پہلے ہوا کرتی ہے سوچو آپ دو سر آپ کتنے شادی بیٹھے ہوتے جو چھ مہینے تک بچوں کو نہیں دیکھ پاتے سال بھر بچوں کو نہیں دیکھ پاتے دو دو سال بھر نہیں جاتے اب آپ کا سب کس کے ہاتھ میں پرورش رہا ہے بے تبدھا بے شرد بے نماز ہر وقت فلمیں دیکھنے والی ہیرو اور کے ساتھ بیوی پر وہ آ رہے ہیں اور گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے اب طرح سوچو تمہارا بچہ کس کے گو سے پرورش پا رہا ہے بی دار عورت اگر ہے تو تمہارے اجم موجودگی میں بھی تو تمہارا بچہ تمہاری بیوی تمہارے بچے کو صحیح تربیت دے اپنے گود میں رکھے گی اور اسے احساس ہوگا صرف شوہر نہیں رکھتا بچے کی مکمل تربیت کی ذمہ داری اللہ نے ہم بردال رکھی ہے وہ بچے کی صحیح تربیت کرے گی اسی لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کا خیال آنے والی نسر خال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھروں کو دین دار بیویوں سے آباد کریں اللہ اکبر ایک موقع پر اللہ سننے شاخ سمایا لوگ ارب ارب من اوتی ہوں فقط اوتیا دنیا والا خیر چار چیزیں ہیں دنیا میں اربوں میں بٹے ہیں اللہ تارا کی اللہ سلف رہی بس لیکن اربا دو اربا دو چار نعمتیں کی اللہ تعالیٰ کی ہیں من اویا خبر او سیا دنیا والا چار نعمتیں جس کو مل جائیں سمجھو کہ دنیا کی کیا چیز نہیں ملی ہے کوئی پرواہی نہ کرے چار مین کی بڑی نعمتیں ہیں یہ چاروں نعمتیں اگر مل گئی پھر یہ نہ پرواہ کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے سمجھو دنیا سب کی ساری بھلائیاں مل گئی وہ کیا ہے اللہ ہو شاہ روم نمبر دو تلب ال شاہ کے روم وہ بدن شاہ روم نمبر چارت کوئی نہ ہو سام یہ چار نعمتیں اگر کسی کو مل گئی تو سمجھو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں اسے مل گئی دنیا میں تو مال ہے دن ہے تجارت ہے کاروبار ہے لیکن آخرت کی بھلائی کیا ہے میرے بھائی سیدھے جنت صرف کیا پوچھنا ہے یہ چار نعمتیں اتنی بڑی کہ اللہ کا رسول فرمائے اور من بہت من اویا سبجیا دنیا وال یہ چار نعمتیں ہیں جس انسان کو جس مومن کو یہ چاروں نعمتیں مل گئی سمجھو دنیا کی بھی ساری بھلا آ گئی اور آخرت کی بھی ساری بھلا اللہ نے اس کو دے دیا وہ کیا ہے میرے بھائی کو بڑی آسان سے بات ہے نمبر ایک آردا کے رو اس منہ میں ذکر راہی کرنے والی زبان کتنے خوش نصیب ہیں کتنے خوش نصیب ہیں یہاں بیٹھے ہیں جب تک جماعت نہ کھڑی ہو ذکر کر رہے ہیں کمرے میں جائے وہاں پیسے ذکر کر رہے ہیں مسجد سے جا رہے ہیں پیر چل رہا ہے ہاں ہرکت کر رہے ہیں اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہا ہے لیکن زبان کو اللہ تعالی نے آزاد چھوڑا ہے اگر آپ چاہیں تو چلتے پھر سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا اللہ حسمت اللہ نے آنکھیں دیا ہے کان دیا ہے زبان دیا ہے ہاتھ دیا ہے پیر دیا ہے ہم گھروں میں بیٹھے ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا سارا وقت ٹی وی پر گزر جاتا ہے وہ بھی کہیں کہیںچ ہو پھر کیا پوچھنا ہے اب تو ڈیوٹی بھی چھوڑ کے لیے مسلمان نے کافر ہندو کبھی ڈیوٹی چھوڑ کر کے نہیں دیکھے گا اگر دیکھے گا تو مسلمان دیکھے گا ہمارا ہوا سوچو اور اگر آپ کے گھر میں دوستوں سے کھٹک گئی یا دوست پاس کر روم آپ کے جو ہیں ان سے آپ کی نہیں بنتی تو پھر ہم نے باہر کا دھندہ اپنا رکھا ہے باہر والا دھندا کیا ہے ادھر کچھ پیسے ہوں گے ادھر کچھ پیسے ہوں گے وہ پتہ نہیں دو چار قسم کے پتے آتے ہیں اور کہیں ہوٹل پر یا گھر کے باہر اگر فلم نہیں دیں گے تو مسلمانوں کا دوسرا کام ہوتا ہے وہ <متصفح> کہیں باہر بیٹھ کر کے سیٹیں گے جیسے ہلک بال کاٹنے گے اور وہاں اکٹھا ہو کر کے پتے پھیلے اللہ اکبر پتے پھیلے گے نہ جائے وہ کام گھر میں کرو باہر کرو وکرواہی اسی یاد رکھو یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فکر کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تم مجھے کرد کرتے رہو گے تو ہم تمہیں رہے گی اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو ہم بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے اور جب میں تم کو نظر انداز کر دوں گا تو چاہے ہندو تمہیں قتل کرے یہ عیسائی مارے یہودی مارے دنیا کا سکھ مارے دنیا میں ساری قومیں تمہیں مارے گی تم ہم کو بھول چکے ہو اس لیے میں نے بھی تمہیں سالنوں کے حوالے کر دیا ہد پوی ہدپ مجھے یاد کرو کہ تب ہم تمہاری عبادت کریں گے پتے کھیل کر کے دیکھ کر کے کلبوں میں بیٹھ کر کے پر بیٹھ کر کے جو ہم ذکر الہی چھوڑ کر کے فضول چیزوں نہ وقت گزارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہمیں ہے اس کا کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہم نے ذکر کو چھوڑا تو اللہ نے ہمیں بھی چلاوا اس کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی دوسری چیز میرے بھائیوں کلب ال اس سینے میں شکر الٰہی کرنے والا دل ہونا چاہیے زبان میں الٰہی کرنے والی زبان سینے میں شکرا الٰہی کرنے والا دل نمبر تین وہ بدن بڑائی صاف رنگ بڑا ہو سب بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے آٹمائش آئے تو صبر کرنے والا جسم ہو آخری और چوتھی کی جو آپ لوگوں کو بتانا چاہت ہو یہ وہ سو دسا گھر میں ایمان والی دیندار عورت ہو تو این ہو والا ایمان ہی جو ہمیشہ عورت کو دید کے معاملے میں مدد کرتی ہو اگر سولہ ہوا ہے تو پھکے دے دے کر کے مسجد بھیج رہی ہے اگر نہیں وہ عورت گھر میں ایسی اور ایسی بیوی جو ہر ہر قدم پر اس کے کے دین معاملے میں مدد کرے اور سوہر کا ساتھ دے دی مارتے کوتا ہی ہو تو دور کرے اور سوہر دیندار ہے تو بھی دینداری اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ چار چین کس کو مل جائیں اللہ تعالی کے جو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی ہیں اب کسی چیز کا وہ محتاج نہیں رہ گیا اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو امل کی توفیق نصیب فرمائے جو کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے اور میرے بھائی یہ اسلامی معاشرہ اگر اس کو ہم مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو بڑے اختصار کے ساتھ پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائیو ہمیشہ شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے عورت کو بھی دو دن دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطیاں نہ ہوتی کوئی انسان ایسا نہیں اس لیے اسلامی معاشرے کو اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے گلتوں پر عورت نظر اندازی سے کام لے شوہر کا کام یہ ہے شوہر کی دو چار غلطیاں چھوڑ کر کے اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھے اسی طرح سے مرد بھی یہی کام ہے شوہر کا کہ عورت کی صرف غلطیوں پر نگاہ نہ رکھے بلکہ نیکیوں پر نگاہ رکھے خوبیوں پر نگاہ رکھے جیسے کہ اللہ رب العالی نے شاع فمایا ایک عادت عورت کے ایک ہی عادت اگر تمہیں ناپسند ہے تو سینکڑوں عادتیں تمہیں خوش کر دینے والی ہیں ایک دوسرے کو اپنا ماحول بنانے کے لیے ایک دوسرے کی خوبیوں کا نگاہ رکھے نمبر دو ہمیشہ صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے نہ صرف مرد کی ذمہ داری ہے چاہیے کہ مرد عورت دونوں اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے میں ایک دوسرے کی مدد اے شوہر عورت کی مدد کرے اور مرد اور مدد کا کام نہیں ہے دونوں کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو تو اللہ نے کیا دے رکھا ہے اس پر نگاہ نہ رکھے اکبر کا سم اللہ نے تمہیں کتنا مال اور استفاق کرنے, کرنے کی کوشش کرو آپ سے دشان دیا ہے, ان کو نہ دیکھو بلکہ اللہ صرف ہے, تم سے کم جن کو دیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ اسلامی معاشرہ ہمارے گھر کو اچھا مسلمان گھر بنا دے ہمیں اپنے اہداف اپنے اور بچوں کی اور اپنے محتحدین کی تربیت کرنے کی توفیق نتی فرمائے اعظم آدمی ہم جو بیمار کلیا فرما جو مقروض ہے ان کے ادا کرا دے جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بولے بچے اللہ تعالیٰ ان کو, ہدایت میں لگا دے کو اللہ تعالیٰ قبول کر دے اور ان کو ہمیشہ وہی عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جس نے مسلمان کی, کی ملت کی, ملک کی خیر و بڑھائی ہے اور ایسے ان تمام کاموں سے انہیں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے جو ملت کے, لیے, دین کے لیے,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 فعد بلّہ سمیعم امن شیفان الرحیم بسم اللہ رحمٰن الرحیم واشرو اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ارسی محترم سامعین ہم نے صورت النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے بلکہ پوری آیت نہیں آیت کا ایک حصہ اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ ایک خاص مقصد کے تحت آج جمعے کا خطبہ جو آپ لوگوں نے سنا تھا وہ نہایت اہم تھا اور ممکن ہے کہ اب بہت سارے ساتھیوں نے استفادہ کیا ہو اور میں نے بھی اسی پر خطبہ دیا لیکن اس کے چند باتیں نہایت اہم اور ضروری باقی رہ گئی تھیں میں ابھی اس مجلس میں انہیں باتوں کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق میں سے فرمائے خطبہ آج کا جو تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کا اسلامی گھر ہو اسلامی ماحول ہو وہ کیسے مستحکم اور کیسے مضبوط ہو سکتا ہے مسلمان گھر مسلمان معاشرہ غیر مسلم گھر اور معاشرے سے بالکل الگ تھلگ نمایاں ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ دیکھنے سے اندازہ نہ لگے کہ مسلمان کا گھر ہے یا غیر مسلم کا سنا ہوگا اللہ اکبر لندن کے واقعات جو برابر آتے رہتے ہیں اس میں ایک واقعہ بڑا جی ہوا چند سال قبل ایک کرسچن عورت بازو کے چلیٹ میں رہتی تھی یہاں تک کا لباس پہنا پہننا اوریا جو ان کا ماحول ہے وہاں کا وہ بہرال اپنے علاقے سے کہیں و نوکری کرنے کے لیے کسی اور علاقے میں چلی گئی وہاں کسی مسلمان سے اس کی ملاقات بھی میں مسلمان نے اس کو اسلام کی دعوت دیا اور دعوت دینے کے بعد بہرال اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا اور مسلمان ہو گئی چند دن کے اندر اس نے اپنا سب خلیا بدل دیا ایک اسلامی نے شعر اپنا لیا اب اس عورت کو سب سے بڑی فکر جو تھی وہ یہ کہ کتنی جلدی ہماری ہمارا وقت پورا ہو کہ میں بازو میں جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے پڑوسی گھر کو مسلمان بناؤں روتے سنیں نہیں مسلمان گھر مسلمان معاشرہ اور مسلمان خاندان غیروں سے بالکل نمایاں ہونا چاہیے ذرا کتنا ہے رتنا واقعہ اور میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ آپ لوگ یہ واقعہ پڑھتے رہتے ہوں گے میں نے روسے سے پڑھا اور دیکھ لیا تو وہ ویشاری برابر کوشش کرتی رہی کہ کب ہم کو موقع ملے اس نے قرآن سیکھا اور یہ سیکھا وہ سیکھا جہاں اسلام لائی تھی وہاں مسلمانوں کو ڈھونڈ کر کے مسجد ڈھونڈ کر کے اس نے اپنی تیاری کی اب بالکل اندر سے بالکل پک رہی ہے کہ کتنی جلدی ہمارا ایگریمنٹ پورا ہو اور میں جاؤں تو اپنے پڑوس میں جو بسا کرتے ہیں ان کو مسلمان بناؤں ہاں اللہ کہتی ہے سال پورا ہونے کے بعد میں آئی تو یارپور سے اپنا سامان گھر میں رکھی اور سب سے پہلے کام اپنے پڑوس سے امتحان شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا عورت نے دروازہ کھولا ہاں تو میں نے اس, ل... اس کو اسلام کی دعوت دینے سے کہا کہ بیس سال سے وہاں ہم رہتے تھے وہ اللہ افسوس کیا کہتے جب دعوت دی کی کہ پیدائشی مسلمان ہوں تو ہم کو مسلمان بنانے میں پہلے ہی مسلمان ہوں میں کہ اس کر ہم کو مسلمان بنانے کے لیے اللہ فخر یعنی اتنے دل پڑوس میں رہنے کے بعد اس نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہوتا یہ حالت ہے میرے بھائی تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہاں مسلمان بالکل نمایاں ہو دیکھنے سے پتا چل جائے اور جس کو علامہ اقبال کہتے تھے ہر اللہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان آج برہان چلتا چلتا مسلمان ہاں یہ واضح کرتا ہے کہ ہاں دنیا میں ہم سب سے اچھے مذہب کے پاسماں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین دین عطا کیا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کا خلاصہ اس کی ابتدا یہاں سے ہے جو ہم نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد اور اس کی اثاث کہاں سے رکھی ہے شادی کے موقع سے نکاح کا وقت آئے رشتہ ڈھونڈا جائے تو ایسے موقع کا دین دار رشتہ کیوں آپ نے ساتھ نمایا چار قسم کے کسی عورت سے انسان شادی کرتا ہے یا کوئی شادی طے کرتا ہے تو چار خوبیوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک خوبی اس کو پسند آتی ہے یا تو مال پسند آئے گا یا ذات و برادری پسند آئے گی اور یا تو حسب نسب ہاں خوشن و جمال اور کچھ لوگوں کو صرف کیا پسند پڑتی ہے دین وہ کچھ نہیں دیکھتے صرف کیا دیکھتے عورت کا دین یا رشتے کا دین آنے فرمایا کہ تم شادی کرنے لگتے ہو تو دین داروں کو اختیار دین داری کو دیکھو کامیاب ہوگے ہمیشہ کامیاب ہوگا دیکھیں بنیاد ہاں سر دے گی کیوں ایک دیندار عورت اگر گھر میں آئے گی تو اس کے بعد جو آپ کو معاشرہ ملے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دینی کمزوریاں بھی دور ہو جائیں اور دیندار عورت رہی ابو پر دو اتنی بڑی نعمت کی آپ نے ایک انسان اگر دیندار عورت سے شادی کر لیا تو سمجھو اس کا دین اس کی بیوی ہی کے وجہ سے محفوظ ہو گیا ہر جت اللہ فتر اب آدھا جو دین رہ گیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ابھی باقی رہ گئی ماہ پر بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی رشتے ناتے اختیار کرنے کے توفیق نصیب فرمائے پھر یہ بہت, بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں خلاصہ ہے کہ یہیں سے بات اور اسی طرح سے یوچو کی سارا معاملہ دین دار عورت ہے ایک گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے مسلم معاشرہ کا موقع بنانے کے لیے سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے گھر کی عورت کا ہوتا ہے اسی لیے نبی وسلم نے شاخ فرمایا ہاں کہ جب کوئی عورت پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لے ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے اور اسی طرح سے اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اپنی اپنی عزت و ناموز کی حفاظت کر لے تو کیل لہا اسے کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے تو جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے سوال یہ ہے کہ یہ اسلامی معاشرہ جو ہمارا ہے اسلامی گھر یہ نیک بیوی آ جانے کے بعد نیک رشتہ مل جانے کے بعد شادی ہو جانے کے بعد گھر آباد ہو جانے کے بعد آخر اس کو مضبوط کیسے باقی کیسے رکھا جائے گفتگو یہ نہیں ہم سے خطبے ہو پائی تھی وہی میں تکمیل کر دینا چاہتا ہوں اتنا تو آپ لوگوں نے سنا ہے اتنا سمجھ گئے ہوں گے سنتے ہی جو عربی خطبے میں لیکن ایک بہت بڑا حصہ یہ رہ گیا ہے خطبے کا کہ آخر یہ زیادہ آپ کا یہ رشتہ آپ کا یہ جو ایک ماحول آپ بنا رہے ہیں یہ بچوں کی صحیح تربیت کہ یہ ساری چیزیں کم مستحب کا ہوں بہت ساری چیزیں با بارش کے پانی کی طرح آتی ہیں لیکن تھوڑے دن میں بالکل ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ اللہ نے اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ ایسے وصول اور ثوابت بتائے ہیں اور کچھ ایسے احکام بتائے ہیں کہ اگر ان کو آدمی اپنا لے تو ایک آپ کا گھر جو ہوگا مسلم گھر یا گھر دین اور تھکوا پر روزگاری کا گھر آپ کا یہ گھر آباد رہے گا اور آپ کا یہ معاشرہ بہت ہی مستحکم رہے گا ان میں سے سب سے پہلی چیز چند چیزیں بتاتے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائی وہ قرآن پاک صورت النسا کی آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ نماتے ہیں وہ آشرو معروف مردوں کو اس میں عورتوں کا خطاب نہیں کن کو کتاب ہے مردوں کو کیوں مرد زیادہ گسا آتا ہے ہمارا تلاق اس کے ہاتھ میں تلاق اس کے ہاتھ میں کھلا اس کے ہاتھ میں رجوع کرنا اس کے ہاتھ میں اس کے اللہ تعالی مربوں کو خطاب کیا فرمایا واش رو ہن بل معروف فائن کرے تم ہن فاسا ان تک رہی وج اللہ کتنی پیاری نصیحت قرآن کی ہمیں ان نصیحتوں کو اپنا لینے کے بعد جو نئی آج کتابیں لکھی جاتی ہیں انگریزوں کی امریکیوں کی ان کی ان کی کہ ہاں ہمارا ہمارا گھر کیسے سدھار رہے وہ سب جیسے وہ سدھرے ہوئے بے بار ویسے آپ کو بھی تعلیم دیتے ہیں اللہ نے جو تعلیم دیا ہے وہ آپ کا اپنا کہ سب آپ کا گھر جو ہے جنت بنے گا برا سنیں پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے وہ آ اے مردو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی سے اچھی زندگی تم گزارنے کی کوشش کرو کس کو ہدایت دی جا رہی بھائی مرد کُوہن وارو جتنی بھلانی کے ساتھ جتنی خیر و خوبی اور جتنے اخلاق اور کردار کو اچھا سے اچھا معاملے کو تو اچھا بنا کر کے تم اپنی بیوی کے ساتھ پیش آ سکتے ہو تم پہلے اپنی اصلاح کر کے ان کے ساتھ پیش آؤ وہ شروع نہ دے مارو معاشرہ معاشرہ کیا ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے تو اپنے گھر والی کے ساتھ خوب اچھا سے اچھا رویہ اختیار کر کے زندگی گزارو جتنی بھلائی تم اپنی بیوی بی کے ساتھ کر سکتے ہو اللہ فرما اتنا تمہیں کرنا ضروری اگئی بات ہے لیکن آج بی بیویوں سے مطالبہ ہوتا ہے اور مردوں سے مطالبہ نہیں ہوتا اور یہاں عورتوں سے پہلے کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں وہاں شروع نہ بل مارو ماحول پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فائن اور اگر عورتوں کی کوئی ایک عادت یا دو چار چیزیں تم کو ناپسند کرتی ہیں ناپسند آتی ہیں اللہ حکردار دیکھو کس قدر اللہ تعالی آسانی سے اور کس قدر اللہ تعالی ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی ہدایت دے رہا ہے اللہ فرماتے ہیں بھلائی تم عورتوں کے ساتھ کرو اور اگر عورتوں کے اندر کوئی نقص کوئی عیب کوئی خامی اور غلطی نظر آئے تو ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے تم بیوی سے ناراض ہو جاؤ بیوی بی کو مار پیٹ کرو طلاق دے دو گھر بسا ہوا گھر کیا کرو جا نہیں فاسا انتک رہو شین ممکن ہے اللہ اکبر تو تمہارا فرض کیا ہے تمہارا فریدہ یہ ہے کہ ذرا عورت کی دو چین تین باتیں دو چار باتیں تم کو ناپسند پسند پڑ رہی ہیں اب ذرا دیکھو ان برائیوں کے علاوہ اس کے اندر خوبیاں کتنی ہیں کیا دیکھنا چاہیے بھائی خوبیاں ایسا طرح کوئی خوبی نہ اور خوبی بھی ہوگی اس کے اندر اگر وہ زبان کی تیز ہے تو سربراہ دیکھے ٹھیک ہے زبان کی تیز تو ہے لیکن پھر اس کے بعد ان شاء تعالیٰ دیکھو کہ آخر اخلاق اس کے اچھے ہیں امانتدار ہے آپ آم کی خدمت گزار ہے بہترین سے بہترین کھانا پکانے والی آپ کا دیکھ بھال کرنے आ, لا سوچو کتنی نا انصافی ہوگی دو چار عیب کو لے کر کے بیچ جاؤ سینکڑوں خوبیوں کو چھوڑ دو حالانکہ اللہ تعالی کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالی جو رب العالمین ہے وہ بھی اس خوبیوں بندے کی خوبیاں اور برائیاں دیکھ کر کے جنت جہانب کا فیصلہ کرتا ہے فمیا مل مسکالا ذرن خیرا ہو میاں مل بسکارا ذرتن شرری مل سکن اللہ تو اپنے بندوں کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کب کرتا ہے وطن کر لیتا ہے اس نے نیکیاں بھی, کیے, بھی کی ہیں اور برائیاں بھی کی ہیں آخر دیکھیں برائیاں زیادہ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہے اگر نیکیاں زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ساری برائیوں کو ختم کر کے اس کو کہا داخل کیا دیکھیں. سارا معاملہ کس پر ہے پھر لیکن سوا کی زندگی میں جب آ جاتے ہو تو اس میز کو کیوں نہیں کائم کرتے فائن کرے تو وہ ہونا سہین اگر کوئی عادت کوئی چیز ان کے اندر تمہیں خراب نظر آ رہی ہے شکر صورت کی بات لے لو یا کوئی اور چیز کوئی ایک چیز اگر تمہیں اس سے نظر اچھی نظر نہیں آ رہی ہے تو تمہارا کام کیا ہے اس کی اچھائیوں میں جانو برائیوں کو برداشت کرتے ہی بچا رکھو اما ہودی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری کا سنا ہوگا آپ لوگوں نے ایک بڑی کتاب ہے رحمت اللی اردو میں جو بھائی اردو پڑھنا جانتے اس کتاب کو ضرور پڑھیں سیرت النبی کی دنیا کی بالکل مرالی کتاب رحمت المین اور اس کا ترجمہ جامعہ سلفیہ بنارس سے عربی میں ہو گیا ہے ہندی بھی ہو گیا انگلش بھی ہو گئی ہے اس وقت چار زبان میں یہ کتاب چلی تین جن بڑی عالی شان کتاب اس کو پڑھنے لگیں گے تو نیند بھی بھر جائے گی اور جب تک آخر تک نہیں پڑھ ڈالیں گے وہ کتاب چھوڑنے دل نہیں جائیں اور ختم کرنے کے بعد پھر دل کا ایک مسئلہ اور شروع کر دو رحمت اللہ عالمی بڑی بہترین اس کے معلوم جو تھے اے اللہ اگر یہ پٹیالہ میں کہا تو بھاگل پور بھاگل پور میں کہاں ہے پاکستان میں پنجاب کے اندر سلمان مسر پاکستان کے ریاست بھاگلپور کے ہاں ریاست بھاگلپور کے عملہ ہوگا ریاست کے رہنے والے انگریزوں کے دور میں داغ غور کرو کیسے ہمیں سفر کرنا جب جج بنائے گی تو ان کے خلاف جو حاصل تھے انہوں نے کیس دائر کر دیا انگریز ادالت میں کیا ادارت بننے کے لائق نہیں کیوں اس کی بیوی پورے محلے میں سب سے زیادہ ہے اس کی بیوی سب سے مدشر پورے محلے میں ہمارے اوپر حکومت کرنے والا اس کی بیوی اتنی کہ بدشتل کے قادد صاحب کو بلایا گیا قادل سلمان پوری رحمت اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہا کہ ہاں کوئی نہیں کہا کیوں کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ چار پوزیاں عورت میں ہوتی ہیں سمجھے نا اور سب سے زیادہ تم کو کس کو دیکھنا ہے دین کو ہماری بیوی کالی ہے بدشکل ہے لیکن جب سے شادی ہوئی آج تک اس نے تحجد کی نماز نہیں کرا کی ہے ایک عیب ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے ہزار خوبیاں رکھ دی ہمیشہ انسان کو اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک غلطی کو دو غلطی کو دو چار چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے اللہ وہ پہن کرے تو موہنا پھر اللہ تعالیٰ فہمات کیا فاسا ان تک رہ اور یہ بھی یاد رکھو بہت ہی ممکن ہے کہ اس کی ایک دو غلطی پر تم صبر کر جاؤ برداشت کر لو نیکیوں بنگارا کر کے صبر کر جاؤ تو اسی ایک عورت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پتا نہیں کتنی خیر و برکت پیدا کرنے گی تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں تمہارے اولاد کی تربیت میں تمہارے رشت میں فاسا ان تک رہو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے لیے اسے بہت زیادہ خیر و برکت پیدا کر دے یہ چیز ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے عورتوں کا بھی معاملہ تقریباً یہی ہوتا ہے اگر شوہر کے اندر کوئی ایک دو ایب خامی نظر آ جائے خاص دینی نہیں دینی نہیں مل کے کیا کردار کی معامات کی دنیاوی اعتبار سے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم کو بھی کیا کرنا چاہیے نظر انداز کرنا چاہیے یہ دیکھو کہ آخر ان کی سہولت میں رہنے کے بعد مزید تمہارے لیے کیا برکتیں کیا آسانیاں نے پیدا کر گئی یا جیسے مرد کو ضروری قرار دیا گیا یہ عورت کے اندر کچھ نقائش ہیں تو نقائش کو لے کے نہ بیٹھو بلکہ اس کی خوبیوں بنی جا رکھو ایسے ہی اس کے نقائش کے عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ شوہر کے دو حامیوں کو لے کر کے نہ بیٹھے بلکہ وہ بھی کیا کرے خوبیوں پر अबा अकبر अकبر اللہ اکبر حضرت سعید الم و رحمت اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی شکایت کرنے کے لیے آتا صاحب وہ جو ویستا ہے آپ کے سامنے معلوم ہے کیسا ہے کہا نہیں اتنے معلوم ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا اچھا اس کے سارے گنا گنا نے کہا کہاں کہا اچھا بیٹے ایسا کرو کل اس کی نیکیوں کو گن کر کے آنا کب فیصلہ کریں گے نہیں سمجھے تم نے صرف کس کو گنا ہے برائیوں کو اس کے نیکیوں کو تم نے نہیں گنا حضرت امیر محاوریہ رضی اللہ تالان عنہ کے سے ایک صحابی بہت ہی زیادہ ناراض اس سیاسی جھگڑا دو جمانے بالکل بات نہیں ایک مرتبہ دونوں کی ملاقات ہو گئی امیر معاوضہ رضی اللہ تارا نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے تم ہمارے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہو کتنے اعتراض ہے بتاؤ تو تین اعتراض کیا کس نے تین امیر معاوضہ نے کہا اچھا تین اعتراض میں نے فلا ملک کو فتح کیا میں نے فلا علاقے کو فتح کیا سمجھ لیا نا میں نے فلا جگہ اتنی امداد بھیجی اپنی دس بار کہا ذرا کہ بتاؤ اللہ کے بندے ہماری تین غلطیاں تم نے گری لیکن ہماری اسلام لانے کے بعد کو اللہ کے رسول کا میں کاتیبے بہت اللہ اکبر اس وقت سے لے کر کے آج تک نے میری کوئی ایک چیز شمار کر نکلے نہیں پائے صرف تیرخوام پائے اللہ کہتا ہوں صحابی رسول کو کون امیر معاویہ نے ایسا سمجھایا کہتے ہیں کہ اس کی بات سے میں کبھی امیر معاویہ کی شکایت نہیں کیا کیوں آ گئی ایک انسان میں تین اگر خامیاں ہمیں نظر آ رہی تین سو لیکیت بھی ہمیں سمار کرنا چاہیے ہمیں اپنے معاشرے میں ہم اس وصول کو بھول گئے ہیں ہم ہمارے اندر ایک عیب اگر نظر آ گیا تو ہو سکتا ہے اگلے جمعے سے ہمارے ساتھی درس میں آنا چھوڑ دیں وہی ایک عیب باہر بتا رہے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے تو اسلام کا چاہتا یہ ہے کہ ایک عیب ایک نقص ہے تو اس کے خوبیوں پر بھی نکاح ہونی چاہیے سارا معاملہ ہمارا میرے بھائیوں درست ہو جائے پہلی چیز تو میرے خیال میں آ ہوگا اسی لیے نبی علیہ فراۃ اللہ صحیح مسلم کی حدیث ذرا دیکھیں اس بات اس بات کو اور کیسے وضاحت کرتے ہیں عالف میں لا یا خلقا ان تن لا یا فروخ خلقا ادے رحمت للعالمین کی تعلیم ہدایت ذرا دیکھو آپ فرماتے ہیں لا یا فروخ مو کوئی ایک مومن مر کبھی اپنی مومنا بیوی بی کا ہر وقت ڈراتا نہیں رہتا دھمکاتا نہیں رہتا میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا میں تلاک دوں گا میں کے پہنچا دوں گا کینسل کر کے انڈیا بھیج دوں گا پاکستان ساری چرو کو اللہ سے مومن کن ایک پکا سچا جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی اپنی مومنا بیوی بی کو ڈراتا دھمکاتا نہیں سمجھے نا کیوں امس امینا خلکن اگر عورت کی کوئی ایک بات اس کو تکلیف پہنچاتی ہے گسا چلا دیتی ہے تو رضی امینا خلکن آ اس کی دس ادائیں جو ہیں موم شوہر کے دل کو خوش کر دیتی کہ نہیں ہوتا بھائی میں سمجھتا ہوں اس سب کو تجربہ ہوگا یہ وصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے نمبر دو دوسری بڑی اہم چیز اس گھریلو زندگی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے دو پہلی چیز تو آپ نے سمجھ لیا دوسری چیز کیا ہے میرے بھائیوں باہمی تعاون ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تکوا ولا علی, علی اس میں ہمیشہ تمہارا کام یہ ہے کہ آپس میں دوسرے کا اچھی باتوں پر تعاون کرو اور برائی کے بات پر کبھی کسی کے تائید نہ کرو ایک گھریلو زندگی اور اپنے گھر کو مسلم گھر بنانے کے لیے امر و امان اور سکون اور راحت کا گھر بنانے کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ باہم آپس میں میاں بیوی بی یا پورے گھر والے ایک دوسرے کے کیا ہوں معاملہ. اللہ اگر اس میں سب سے بہترین اس اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے لقت کانا لکوں کی رسول لہا اس میں صحیح بخاری کی روایت امام بخاری رحمت اللہ کتاب اسلات میں نقل کرتے ہیں امر مبلین عائشہ رضی اللہ تعالانہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا نبی بھی رہے کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جو کہ جانتے ہیں آپ حضرات کہ گھریلو زندگی آپ کی کیسے تھی باہر والے کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ ادواج متحرات سے نہ پوچھیں کچھ لوگوں نے آپس میں ٹہرا شروع کیا اللہ سل سفر میں کیا کرتے تھے ہم لوگوں کو معلوم ہے حضر میں کیا کرتے تھے معلوم ہے مسجد میں کیا کرتے تھے معلوم ہے جہاد میں کیا کیا معلوم ہے حج میں کیا کیا معلوم ہے لیکن اپنے گھر میں داخل ہو جانے کے کی بعد کیسے رہتے تھے وہ ہم کو معلوم نہیں تو لوگوں نے کہا چلو آشہ سے پوچھ کر کے آتی ہیں ام الموم آشہ رضی اللہ تعالی کے پاس گئے یا اما امی جان ذرا بتائیں نبی علیہ السلام جب گھر میں رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے کیا کرتے رہتے تھے یہ بخاری کے روایت ام عاشر رضی اللہ نے کہا کان ہے کو مہانا اللہ کے بندو نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا پوچھنا ہے اللہ اکبر آج میں سمجھتا کسی کی بیوی بی بی نہیں کہتا کہ ہمارے بارے اور آپ کے بارے میں ہو سکتا ہے تمہاری بیوی بی بی کہتے تو آپ کی بیوی بی کہتے اللہ اکبر بڑے خوش نصیب ہو گئے آشرت اللہ تار دل کو ارے اللہ کے رسول گھر میں کہتے رہے تم پوچھ رہے ہو کانتی محنت ہی گھر میں داخل ہونے کے بعد سے جب تک آپ گھر میں رہتے آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے رہے کوئی مثال نہیں تھی اس وقت کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خدمت میں لگے رہتے گھر کے کام میں یہاں تک کہ جب آزاد جب نماز کا وقت ہوتا پھر آپ مسجد کے پھر گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے باہ اکبر یہ بہاری کی روایت اور اسی حدیث کو امام تنوی نے اپنے شمائل میں نقل کیا تو بڑی عجیب اور بڑا عجیب انداز ہے اللہ کے امام کی شمائل امام ابن حبان امام ہاکم جن تمام لوگوں کے تمام حدثی اور تمام حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھا جائے تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت کیا کہ نبی علیہ السلام گھر میں رہتے تھے تو گھر والوں کی خدمت کیسے کیا کرتے تھے اس کو اس طرح سے سمجھو رضی اللہ تعالیٰ کہتے کان بشر من البشر اللہ کے بندے نبی علیہ تاسم رسول کے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا منشاور مقام دیا تھا اور آپ کتنا مشغول رہتے تھے اللہ اکبر پوری دنیا کا وقتار ان کا استقبال کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہی نازل ہو رہی ہے سب کو سکھانا اتنی بڑی ذمہ داری کس میں ہماری شادی آپ کی ذمہ کی داری کیا ہوگی آٹھ گھنٹے کی بارہ گھنٹے کی اور کیا ذمہ داری ہوگی لیکن اس کے باوجود جب ہم گھر میں آئے تو بیمار بی بی بھی ہو تو شاید کوئی کام و خدمت یا کوئی حصہ بتانا ہمارا مزاج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سب ہم تبھی ارے نبی دن میں تو آپ بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں اللہ اتنی مشغول ہی باوجود سن کے جائے آج اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ارے بھائی گھر میں اللہ کا رسول بھی انسانوں میں سے تو انسان ہی تھے ایسا تو نہیں کہ ہاں فرشتے اور جن ہو جن کو گھر کے کام کاج کی کوئی فکر نہ ہو یہ بتانے کا وقت کہاں میرا لمبا پھر کہتی کیا ہے کیا کرتے تھے اللہ سنتے جاؤ نمبر ایک بڑی پیاری کان یفلی نبی کیکثر و بیشتر اپنا کوٹہ نکالتے یا کمیز دیکھتے کہ بھائی مسجد میں کہیں گیا تھا کوئی کسی کے جُویں تو رہی آ گئی ہمارے کپڑے پر یا آج ختمل سمجھ لو بھائی مسجدوں میں ختمل بہت آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بہت صاف ستھری دیکھیے تو کہتے ہیں اللہ، نبی بھی الحسم یہ بھی نہیں کہتے تھے عائشہ میں ذرا باہر سے آیا ہوں اونٹ پر بیٹھا تھا گھوڑے پر بیٹھا تھا کچھ پر بیٹھا تھا اور بالکل گدوؤں کے درمیان بیٹھا تھا ذرا دیکھو میرے بدن پر ان کی کہیں تو جو ہی سمجھتے ہیں نا کہیں جوئیں یا کوئی اور چیز کیڑا مکوڑا تو نہیں چڑھ گیا اللہ اللہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہتے ہیں اللہ قدم کا پلیز سو بہو اپنے کمیز کو نکال کر کے خود اس کو آپ دیکھتے کوئی چیز لگی تو نہیں اللہ حضر. نمبر دو ذرا سنتے جاؤ اور کیا کہتے تھے کیا کرتے تھے میں اگر برتن دھل رہی ہوں گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوں تو نبی عترا شام برتن لیتے اور دوڑ کر کے چلے آتے بکریوں کا دودھ نکال لاتے یہ سب کس کے لیے بھائی گھر کا گھریلو کام کا میں بی بی کا کہاؤں دو نمبر تین ذرا سنتے جاؤ حضر آشا کری اور کیا کرتے تھے اللہ اکبر اس سے بڑی چیز یہ دو تو ہو گئی اور آپ کیا کرتے تھے اللہ اکبر یہ ساتا ہوں آپ اپنا بکریوں گلوس نکالتے تھے وا یا خیر تو اور اگر کبھی کپڑا پھٹ گیا ہے تو آپ خود سوئی لیتے جب دیکھتے کہ آشا کام کر رہی ہیں تو فوری تو سوئی لے کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے سلنا شروع کر دیتے اور کیا کرتے تھے یہاں تک وکان یقینا ہوں اگر کبھی آپ کا جوتا ٹوٹ گیا ہے تو بڑی سے سوئی چمڑا سلنے والی میں نے دیکھا گھر میں لے کر کے ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے نبی ملے ساتھ اپنا جوتا بھی گاٹھنا شروع کر دیتے کیا کیا نہیں کرتے یہاں تک کی فی مہارت یہاں نہیں میں برتن اگر دھل رہی ہوں تو نبی ریتم چولہا صاف کرنے لگتے تاکہ آشا کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے میں چولہا صاف کر رہی ہوں میں روٹی پکانے کے لیے آٹا کود رہی ہوں سبزی لیے نبی ریتا سنگ اس کو اکاٹنا شروع کر دیئے تاکہ گھر والی کا کام جو ہے وہ اللہ اکبر نبی ریتا سنگ ریکارڈ قائم کر دیا جب کس طرح سے شوہر اور بیوی کا گھر میں باہمی تعاون ہوگا تو میرے بھائی شاید کی کبھی بگاڑ کی نوبتیں نہ آئے تو یہ بڑی ضروری چیز ہے خاص طور سے اولاد کی تعلیم اور آج کی تربیت وغیرہ میں جب تک باہمی تعاون نہیں ہوگا تب تک انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا اسی لیے گاجوان باہمی تعاون ہی کی بنا پر نبی رہتا صاحب فرماتے ہیں ایک درہم اگر آج ایک درہم ہے اور اس درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تین چار آدمیوں کو جنت میں داخل کر دیا پوشک اللہ شروع وہ کیسے آ نے فرمایا شوہر نے کمایا اور بیوی نے اس کو محفوظ رکھا شوہر کو کمانے کی بنا ناپا بیوی کو حفاظت کرنے کی بنا ناپا اللہ اکبر اور غلام کو بیوی نے کہا ایک مانگنے والا ہے درہم لے جا کر کے اس کو دے دو اللہ اکبر اللہ سے فرماتے ہیں ایک درہم کتنے آدمیوں کو جنت میں لے کے گیا تین کو حالانکہ درہم کا مالک ایک ہے لیکن اس نے کام تعاون کرنے میں دو اور شامل ہو گئے بیوی بی اور اس کا غلام بلا ستا وتاؤ ول تکوا ولا تعاون ولل البر برا وَلَا تعام وَلَا انو لوان باہمی تعاون ہونا چاہیے ایک دوسرے کا حصہ بتانا اور ایک دوسرے کے کام کو آسان بنانے کی کوشش کرنا نمبر تین میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے وہ یہ کہ ہمیشہ دونوں کو ایک دوسرے کا وفادار ہونا چاہیے وفاداری کا مطلب اللہ تعالی نے جو دونوں کے حقوق متعین کر دیے ہیں ہر ایک دو دوسرے کا حق ادا کریں لیکن مشکل کیا ہے ہم لوگوں کو لان ایک ایسے زمانے میں پیدا کہ ہر آدمی اپنے حق کی فکر کرتا ہے دوسرے کا حق ادا کرنے کے بارے میں سوچتا سارا بہار میرے بھائی یہاں سے آیا ہوا ہے آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں کمپنی کے مالک صرف آپ سے اپنا حق لینا چاہے چاہے یہاں تک کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا چاہے تو کہتا ہے بھائی وہ نماز آپ کا پرسنل معاملہ ہے ہم آٹھ گھنٹے کے پیسہ دیتے ہیں نماز ڈبل ٹائم میں ہم نماز کے ذمے دار ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی صاحب کا ہو یہاں لیکن اللہ اکبر یہ میرے بھائیوں لیکن وہ آپ کا حق پر کتنا بنتا ہے اس کو فکر نہیں ہوتی اللہ رسول نے فرمایا لیبر کو مزدور کو پسیرہ سوکھنے کے پہلے پہلے اس کا حق ادا کر دو وہ کتنا ادا کرتا اس کی پرواہ نہیں ہوگی تو ہم اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہیں آپ جتنا حق نہ حق لینے کی فکر کرتے ہیں اتنی ہی فکر آپ کے نب بیوی کا حق دینے کی بھی ہونی چاہیے اب دونوں کے حقوق کیا ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر حضرت معاویہ امیر معاوی نہیں وہ معاویہ بن حقب السلمی معاویہ بن حق السلمی رضی اللہ تعن کہتی امام ابودھاؤ امام ترنیدی احمد بن حنبل سنن کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ما حق کو اہا دینا علیہ اللہ صرف بتائیں ہم لوگوں پر ہماری بیویوں کے کیا حق ہیں اللہ اکبر یہ نہیں پوچھے گی ہمارا حق اس پر کیا پوچھ رہے ہیں اللہ سے بتائیں میری بیویوں کا کیا حق ہمارے وہ تو کہیں نہ ادا کر سکوں کہ آپ پکا ہو جائے گی اس لیے پہلے بتاؤ وہ ہمارا حق ادا کرے نہ کرے مجھے بتائیں اس کا حق کیا تھا کہ میں ادا کرتا ہوں آپ نے چار ساتھ بنوایا اللہ اکبر کتنی پیاری بات تمہاری بیویوں کا تم پر حق یہ ہے انتہا ادا تمٹا سوہا اذا تیتا اور ولا ت سوال ہو رہا یار سور میں ہا ہم میں سے ہر مرد کے اوپر اس کی بیوی کا کیا حق بنتا ہے آپ فرمائے پانچ حقیہ بہت سارے لیکن اس لیے پانچ ہک بیان کیے گئے آپ بنوایا جب تم کھاتے ہو تو کیا مطلب जैसे तुम खाते ہو ویسے ہی کھلاؤ اللہ اکبر جیسے تم کھاتے ہو ویسے اس کو کھلاؤ جیسے تم پہنتے ہو ویسے ہی اس کو بھی پہناؤ نمبر دو اگر کبھی اس نے بہت بڑی غلطی کی تم کو گسا آیا اور تمہارے تمہارا ہاتھ اٹھ گیا تو لالا تغریب الجہ عورت کہا کہ یہ ہے کہ کبھی اس کے چہرے پر نہیں مارنا کبھی اس کے چہرے پر کتنے کو تین ہوں گے نا پہلے جیسے کھاتے ہو ویسے کھلاؤ جیسے پہنتے ہو ویسے یعنی جب جی کپڑا تم جیسے پہنتے ہو ویسے ہی کپڑا اس کو بھی پہناؤ جیسے کھاتے ہو اس کو تم بھی ویسے ہی کھلاؤ نمبر تین اس کا حق کیا ہے ولا صدر بجھا کبھی اگر عورت پر اس کے نصوص کی وجہ سے قرآن نے سورت النسا کے اندر کہا ہے اگر ہاتھ اٹھانے کی نہیں وہ خبردار چہرے پر نہیں مل کے ہم کہیں گے ایسا ماروں گا جو ہولیا بگڑ جائے گا ابتدا ہوتی ہے کہاں سے چہرے سے اللہ اکبر میرے بھائی اگر کسی نے اپنی بیوی کو چہرے پر مارا تو گویا کہ اس نے بیوی کا حق اگر مارنا بھی ہے تو لک دوسرے دن کے نشاط شاط رمایا چہرے کے علاوہ بدن کے اور کسی حصے پر مارنا ہے تو اتنے زور سے مارنا بھی نہیں کہ ہاں اس کے پیٹھ پر اس کے بدن پر کوئی مار کا نشان پڑ جائے اور آپ ضرور رکھیے گا کہیں پولیس میں چلی گئی نشان دیکھا تو سارا کیس اس کے حق بیس لے کبھی نہیں है? کتنی بڑی پیاری بات ہے سو... اب آج لوگوں کو سمجھ میں آیا کو پہلے بیان کر رہے ہیں وہاں تک چہرے پر نہیں مارنا بدل کے جس حصے پر بھی مارنا اتنے زور سے نہیں مارنا کہ نشان پڑ جائے چار کتنے ہیں تو پورے تیر. نمبر چار ولا تو دے. اللہ دے اور کبھی اس کو یہ نہیں کہنا جا اللہ تعالیٰ تجھے برباد کر دے اللہ کی لعنت نہیں دیکھنا کبھی یہ نہیں کہنا اللہ تجھے گارت کرے تجھے برباد کر دے لا تقب اللہ اکبر کبھی عورت کو یہ نہیں کہنا تمہاری شکل دیکھنے کے بعد ہمارا خون کھول جاتا اللہ اکبر تیری منہوسو شکل آنے کے بعد میری بھوک مر جاتی کبھی نہیں اللہ حرام ہے یہ اگر کسی نے ایسا کہا تو اس نے اپنی عورت پر ظلم کیا پھر آخری چیز میرے بھائیوں وَلَا تحجر اللہ بھائی. اگر کبھی ناراض ہو گئے کبھی تم کو غصہ آ گیا اسلام نے جو بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے تو کبھی اگر ناراض ہو کر کے کنارا کشی علاحدگی اختیار کرنا تو گھر چھوڑ کر کے نہیں گھر کے اندر جو آپ کا بیڈ روم ہے شیرے والا کا بس اسی جگہ آپ الگ ہو جانا کیوں بھائی اگر آپ باہر چلے گئے دوست سہباب کے پاس چلے گئے اپنے ماں کے پاس چلے گئے اپنے بھائی کے ہاں چلے گئے یا کسی دوسرے شہر میں چلے گئے تو آپ نے عورت پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے بستر ادا کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ اس کو احساس ہو آپ کو راضی کر لے اور آپ نے اس کا حق جو ہے وہ چھین لیا بھکر کی پاک بیاناہور پر آج دنیا میں نہیں سمجھتا کتنے یہ وفاداری ان حقوق کا ادا کرنا وفاداری ہے میرے بھائی اسی طرح سے نبی علیہ صنعت و سرات حجولودا کے موقع پر اشاط رما رہے ہیں آپ نے شاد رمایا فت تک انشا اللہ فتق انسا حج الوداع کے موقع پر ڈار کریں اے لوگ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عورتوں کے مار با معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ایسا نہیں کہ بیوی جو چاہو کے ساتھ اللہ عورتوں کے حقوق ادا کے حقوق ادا کرنے میں اور ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا پھر آپ نے ساتھ روایا سنو تمہارا حق اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر یہ رکھا ہے کہ تمہارے عدم موجودگی میں کسی ایسے انسان کو گھر میں تمہارے بستر پر نہ آنے دے جس کا گھر میں آنا ڈالا تم کو ناپسند ہے انہیں تو نہیں چاہیے کہ اس وفاداری کو پورا کریں اور تمہارا حق ان کے اوپر جو ہے یہ سب نے بتایا اور پھر آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اس لیے میرے بھائیوں جب تک ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھا گیا اور جب تک وفاداری کا رویہ نہ اختیار کیا گیا یہ اسلامی گھر مسلمان گھر کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا نمبر تین اللہ تعالیٰ کو صورت النساخر نشاخ فرماتے ہیں ولا تتا من ولا تتا اللہ <عَبَادٍ> یہ بہت بڑا وصول ہے کے درمیہ بی بی کے حقوق اور ان کے فرائض کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمانا اللہ نے تم لوگوں میں ایک دوسرے پر جو فضیلت دے رکھی ہے خبردار اس پر کبھی نگاہ نہیں رکھنا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں آج بہت سارا جھگڑا اس لیے ہوتا ہے بہت سارا بگاڑ اس لیے ہوتا ہے ایک شوہر کسی اپنی بیوی بی کے بجائے اور کی بیوی سے زیادہ ترقی ہے یا مارو دولت والی اولاد والی خدمت کرنے والی پلانے بھرانے کسی اور کی بس اپنی نگاہ رکھتا ہے دیکھو اس کی بیوی اس کی کتنا فرماوار ہے دیکھو کتنا اچھا کام کر ڈالتی ہے اپنی بیوی کے بجائے کس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے دوسرے کے اوپر اور پھر وہ سن کر کے آتا ہے اپنی بیوی کو سناتا ہے یہ آپ کا جو موہ ہے وہ صرف آپ کی بیوی بی اپنی ہی تعریف سننا چاہتی کسی گیر کی بیوی بی آپ کے دبان سے تعریف سننا نہیں چاہتی اگر گھر اجاڑنا ہو تو اپنی بیوی بی کے بجائے کسی بیوی بی بی کی آ کر کے آپ تعریف کریں اس کے سامنے اسی لیے یہ فتری چیز ہے جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا آپ کا ہو گئی حضرت عائشہ نہیں قبول کر سکتی تو آج ہمارے اور آپ کے گھر کی بیویا بی کیا قبول کرے گی اللہ رسول نے حضرت آشا خدیجہ کی تعریف کر دی بڑا غصہ ہے اللہ رسول وہ بوڑھی جس کے دانت گر گئے تھے ہستی تھی تو منہ کھل جاتا تھا یہ تلوے نظر آتے تھے چمڑے لٹک گئے تھے ابھی ہم جیسی عورت کو پا جانے کے بعد اس بوڑھی کو آپ نے کیا اس کی حقیقت ہے میرے سامنے خوف اللہ رسول کو سنائیں اس وقت صرف اس بار پر کہ حضرت کے سامنے اللہ رسول نے کس کی تعریف کرتی خدیجہ کی وہ بوڑھی مر گئی سمجھ گئے نا لیکن ابھی تک ہمارے ہمیں, ہمیں آپ پا گئے لیکن ابھی بھی پا جانے کے بعد اس کو بھولے اللہ سر پہلے تو سن لیا پھر میں دیکھو خدیجہ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے جب ساری دنیا نے جھٹلایا تو خدیجہ نے ہماری تصدیق کی جب سارے دنیا نے ہمارا انکار کیا تو خدیجہ ہم پر ایمان لائیں جب دنیا نے بائی کاٹ کیا تو خدیجہ نے اپنا مال ہمارے قدموں پر ڈال دیا اور جتنے بچے ہم کو ملے ہیں سب خدیجہ سے ملے ہیں ایسا خدیجہ کے بارے میں خبردار آئندہ ہمیں کبھی ملاوت نہیں کرنا جس عورت نے اتنا احسان کیا ہو میں اس کو کیسے بھلا کرتا ہوں حضت آشا کہتی بس اس کے بعد کبھی تو میں اللہ کے رسول کو ملامت نہیں کیا لیکن بس یہی ایک طلب تھی کاش کی خدیجہ میری جگہ پر ہوتی اور میں خدیجہ کی جگہ پر ہوتی تو اللہ کے رسول ہمارا تذکرہ قیامت تک کہتے زندگی بھر ایسے کرتے رہتے واہ واہ واہ میرے بھائی نے آسا نہیں برداشت کر سکتی ہمارے گھر میں تو نہیں دیگار پیدا ہو گا جائے گا جب ہم گہروں کا گنگاتے رہیں گے اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھریلو زندگی کو نہ دیکھیں اپنے سے بڑے والے کی نہ دیکھیں جو آپ سے زیادہ خوشحال بلکہ آپ اپنے سے ایک ساتھ بڑے غصے میں گئے غصے بڑے غصے میں گئے بیوی کو بہت سمجھا میں تنگ آ کر کے دروازہ تو میں آتا ہے, تو عمر فاروق ہے بھی کھولے بھی پتا چلا تواز سے ڈانٹ رہی ہے عمر فاروق سوچتا ہے کون ہے جو اس طرح سے ڈانٹ رہی ہے اور فاروق اپنا سن رہے ہیں بہرحال اس عورت کی باپ باپ باپ باپ سنے میں کیا بتاؤں گا میرے مومنی؟ میری بیوی بہت تنگ کر رکھی ہے بہت زبان درازی کرتی تو میں آپ کے پاس شکایت لے کر کے آیا تھا تو کیا کیا ہوا کام میں اس لیے آیا کہ آپ کا دریا اس کو سیدھا کر دے گا میرا سمجھانا تو بیکار گیا کیا ہوا بلا کے لو کہا بھائی کیا بولا کہ اللہ فاروق تمہیں معلوم ہے کتنا تمہارا کام کرتی ہے دن بھر پریشان رہتی بیچاری بچوں کے پیچھے کچن کے پیچھے شوہر کی خدمت میں کتنا کام کرتی رہتی ہے اگر اس کو ٹینشن دماغ رہتا چڑچڑاپن آ جاتا ہے تو ہمارا تمہارا کام ہے اس کی بات کو سن کر کے نہ کہا بس اب کبھی نہیں آؤ گے آپ سنتے میں بھی تھے سارا ختم ہو گیا میرے بھائیوں میرا کہنا یہ تھا کہ انسان ایک دوسرے کے ہمیشہ اپنے نیچے والے کو دیکھیں ایسے شوہر کو بھی بیوی کو بھی چاہیے آج گھروں ان کو بار پیدا ہوتا ہے ارے دیکھیں وہ فلاحے کا شوہر آپ کے بعد آیا اپنے ہاں بنگلہ بھی تیار کر لیا کاروبار بھی ہو گیا بزنس بھی ہو گیا اتنے زیورات بنا دیے اور میں جب سیائی عید بقیر با دو جوڑے کے روا آپ نے چاہ دیا ہم کو اللہ اکبر میں سمجھتا ہوں ایسے معاشرے میں ہوتے رہتے بہت سارے سوال یہ ہے اب وہ شوہر کیسے خشک خوشی کے ساتھ راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا جس کی عورت اپنے شوہر کے آمدنی کے بجائے کسی گیڑ کے آمدنی کو دیکھ کر کے وہ کرتی ہو یہ سوچے تو بالکل میں نکمبا اس کی نگاہ کے اندر اسی لیے اسلام کو منفرم اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر امر و امان و سکون کا گھر رہے تو دوسروں کو اللہ نے کیا دیا ہے اس کو کبھی نہ دیکھو بلکہ تم کو کیا دیا ہے اسی کو دیکھو اسی کو دیکھو اور صحیح مسلم کے کی حدیث کیا ہے انظروا ہوا تہ تک اصل امین کم فلا تنظروا الا من ہوا پو کتنی جاری نصیحت ہمارے نبی کرتے ہیں ہمیشہ دنیاوی چیزوں میں اپنے سے کم والے کو دیکھو اپنے سے زیادہ والے کو نہ دیکھو اگر تم اپنے سے زیادہ والے کو دیکھو گے تو حسد کرو گے اور اللہ تعالی کے فیصلے پر اعتراض کرو گے اور اگر ہمیشہ اپنے سے کم والے کو دیکھو گے تو اللہ تو کیا فرماتے ہیں وذالک اجدر الله تصدروا نعمت الله تو اللہ تعالی نے جو نعمت دیا ہے تمہارے پاس ہے اس کی ناشکری بھی نہیں ہوگی قدر بھی ہوگی اور اللہ تعالی کا تم شکر گزار تمہارے اندر شکر گزاری کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے گا اس لیے ہمیں ہمیں, ہمیں اپنے گھر کو ہمیشہ हरा भरा آباد رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ میاں بیوی بی دونوں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس پر فخر کریں اور اس پر نظر رکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا دیا ہے اپنے سے بڑے کو نہ دیکھے بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اس طرح سے اور بہت سارے ہیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑی اہم تعلیمات اسلام کی ہیں جو اپنے گھر کو یعنی سمجھے کہ دنیا ہی میں دلت بنا دینے والی ہدایات ہیں بسرتے کہ مسلمان ان کو اپنائے اور قبول کرے اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جس کی طرح اشارہ کیا گیا نبی علیہ فراسام کا عام دستور تھا کہ بہت سارے معاملات کو کرنے کے پہلے پہلے ازواج متا سے مشورہ بھی کر لینا ان کی دلجوئی ہوتی کریں گے آپ وہی لیکن اگر ان سے اللہ رسول پوچھ لیں تو لاہور کیا بنو رہ سوچو صرف ایک حدیث جنگ خود سلح سلح ادیویہ کے موقع پر جب اللہ رسل نے فرمایا بھائی عمرہ نہیں کر سکتے سب لوگ اپنا اپنا زکرہ اپنی اپنا جانور جو لے کے آئے ہیں کر دیں پھر واپس چلے آئندہ سال کوئی آدمی تاریخ جانتے کوئی مسلمان بکرا ضبع کرنے کے لیے تیار قربانی جانور سبا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا آپ بہت کوشش کیے لیکن کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں آخر میں ناراض ہو کر کے کہاں چلے گئے اپنے گئے تو اخوار مطرات کے یہاں پانچ صحابیاں بیٹھی تو امرسلم الا ہوتا رہا نا کیا بات اللہ سل آپ اتنا پریشان ہیں میں کیا بتاؤں میں کہہ رہا ہوں جانور دبا کر دو ان سال عمرہ نہیں کر سکتے دبا کر کے چلو آئندہ سارا ہم. لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کیوں آپ دیکھیں کیسے مشورہ آپ کو یہ پریشان ہے کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر میں کیا کروں بتاؤ کیا کروں انہوں نے کہا میں چھری تیز کر کے دیتی ہوں آپ اپنا جانور مگائیں اور بے کسی کو نہ کہیں سب کے سامنے آپ اپنا جانور سبا کر دیں اللہ رسول نے فرمایا لاؤ, تمہاری بات مانتا ہوں بھائی میں اپنا فیصلہ نہیں بلکہ تمہاری بات مانتا ہوں چھری تیز کر کے دیا آ, آ, آ, جانور مگایا گیا نبی علیہ رہتا نے بسم اللہ اللہ کو سب کر دیا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے زبا کر دیا تو آپ کے ذبح کو دیکھ کر کے ہر صحابی چاہتا تھا کہ اس کے بعد سب سے پہلی قربانی ہماری ہونی چاہیے تو اس سے عورت کی عزت کرتا وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہاں واقعی گھر میں ہماری کوئی ویلو کوئی قدروں قیمت ہے کرنا آپ کو اپنی ہی مرضی سے وہی وہ سب وہاں کہے گی لیکن یہ کہ نبی رہسا شام جو مشورہ کر لیتے تھے تو اس سے عورتوں کی حوصلہ اللہ اتنا خطرناک معاملہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب الزام لگایا گیا ظالموں نے واقعی گودرا پہ بخاری شریف کے روایت جہاں آپ نے مردوں سے مشورہ کیا تھا وہیں آپ نے اپنی بال بیویوں سے گھوشا کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں اللہ تو انہوں نے کیا کہا بھائی میں تو ہی سمجھتی ہوں کہ اے ٹو زیڈ پورا یہ عادت آئسا کر جھوٹا بہتان ہے آئسا کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی دیکھا آپ نے کتنے بڑے بڑے مشکل مسائل میں نبی رہ تاسان اگواج سے مشورہ بھی کیا آپ پر وہی آیا کرتی تھی اور آپ کے مشیر اور وزیر ہیں کون ابو بکرو عمر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ بسا اوقات اپنے گھر والوں سے اب بیویوں سے مشورہ کر لیتے تھے تو اس سے ان کی دلجوئی ان کی حوصلہ افزائی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں معاشرے میں ہماری بھی کوئی قدر قیمت ہے اس لیے یہ بہت ساری باتوں میں سے میں نے چند بیان کیا ہے اس کو اگر جمعے کے خطبے کے ساتھ ملا لیا جائے گا تو پورا تطمہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق سی فرمائے بہترین مسلم گھر بنے اور پھر اس کو باقی رکھا جائے مضبوط کیسے پائیدار کیسے بنایا جائے پائیدار بنانے کی ان چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق نے فرمائے باقی ان شاء اللہ اگلے ہفتے کا اش ہر ول الاح الاح انتا اص فا وات